او <Sie> <Sie> <Sie> میں بڑی کٹھی ہو جاتی تھی چند واہ واہ چا ہوں چندہ جا دے پی جی نے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 پھوڑو پھوڑو چاروں طرف لو اشعاروں کو शिवाय اوکے یال کے بعد میں قوم الزمے نے فارغ نے اگے تھا سب لو داپے داپاں پنجے فوٹو تسویرا بنا سکتے ہو.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 بچا تلا جی جی بڑا بڑا جب سی میرے الا تصل لال میرے میرے داخ سرکار تھپڑ ہی مارتا جانوی مارتا